وبرک وسلام میٹھے میٹھے مدنی بھائی کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اور اس سلسلے میں آپ اپنے سوالات اپنے تاثرات یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے آم آم کال جو نمبر آ رہے ہیں اور جو مختلف ذرائع ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے تاثرات ہمیں بھیجیں اپنے سوالات بھیجیں نگرانی شورہ اور مفتی صاحب کی موجودگی میں ان شاء اللہ ہم آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے آج جو شروع سے ہی ایک گرما گرم ٹاپک گرم محبت بھرا پیار بھرا اس کو محبت کی پیاری پیاری باتیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں اور ایک بہت طویل عرصے تک اس کا وہ اثر جو ہے وہ محسوس ہوتا رہا تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہ اس پر بھی کچھ گفتگو کی جائے تاکہ ہمارے وہ اسلامی بھائی وہ ناظرین کے جو شامل سلسلہ دیر سے ہوئے تو وہ آئی. اس کی مہک بھی حاصل کریں اور خوب خوب اس کی برکتیں پائیں تو بڑا دیر تک جو ہے وہ اس کے مختلف تاثرات جذبات اور بعد میں تو کچھ اور بھی میرے پاس بھی کچھ تصاویر آئیں الحمد تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ اس کو دوبارہ دہرائی کروا دیں ہماری الحمدللہ للہ رب المین وسلات وسلم سید الم سلیم آپ کی مراد مدنی البم کی ہے؟ جواب درست ہے مدنی البم آ, اصل میں تصاویر پر کل امیر اللہ سنت نے کچھ آ, کافی علمی کلام بھی فرمایا حاجت منفراد ضرورت وغیرہ کے حوالے سے تو آج پھر اسی طرح کا سوال آیا اور پھر جو یادگار کے طور پر جو ہم اپنے گھروں میں تصاویر رکھتے ہیں والد صاحب دادا دادی نانا نانی پوتا پوتی تو یہ سوالات میں نے کیے تو جواب پھر یہ تھا کہ البم پہ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بھی البم ہے میرے پاس بھی یہ تصاویر ہیں سرکار کی تصویر تو اربا خلافہ راشدین اور پھر یہ غصے پاک تو وہ البم میرے دل میں میرے سینے میں اور وہ تصاویر سے وہ یادیں ہیں تو یہ کہنے لگے یہ البم کو چھوڑے یہ البم بنائیں اور اس میں مطلب کہ یہ موضوع چلا اور یہ اتنا یہ اورینٹیڈ ٹاپک چلا کہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس کی مدنی باہر ہی آئی لوگوں نے اپنے تصاویروں کو ضائع کیا جلانے والوں نے تصاویر جلائی پھر البم پر الگ ٹاپک چلا کہ البم کو رکھنا نہ رکھنا اس کو سنبھالنا نہ سنبھالنا اس پر یہ ایک الگ موضوع ہوا نا کہ یہ تصاویر کا حکم اپنی جگہ پر ہے مگر یہ کہ البم اگر قیمت ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے حوالے سے جو صورت بنانی ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے تو یہ جو مدنی پھول تھا اس میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک تو شرعی مسئلہ اس چیز کے ناجائز ہونے کا اس کو تلف کرنے کا ضائع کر دینے کا اور ساتھ ساتھ یہ یہ کہ ان کی جو یادیں ہیں وہ آپ کے دل میں ہوں اور پھر اصل یاد کس کی ہونی چاہیے پھر اللہ تعالی کی کہ پیارے حبی صلی اللہ تعالی علیہ یاد پھر اس پر تو یہ ایک عشق محبت پیار عقیدت احترام یہ سارے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ پھر جواز اور عد جواز اور جو شرعی مسئلہ تھا تو ایک بہت خوبصورت ایک دین اور اسلام کی جو ایک اسپرچولیٹی کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سی ایک تصویر ہوتی بات کی تصویر کی تو یہ بھی خوبصورت ایک تصویر کھینچی لی ایک مسلمان کا جو مین جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے دل میں وہ ان کے عشق و محبت کی یادیں بسا کر رکھے تو یہ البم اگر آ جاتے یہ یہی البم ہونا چاہیے باقی دیگر البموں کو کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا طور پھر جو آئی تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارا ابتدا موزوں تھا تو یہ چیزیں جو تصاویر جو ہم نے رکھی ہیں جس کا حق یہ ہے کہ ان کو ضائع کر دیا جائے یہ ان کا حق ہے ان کا ان کو حق واپس کر دیں ان کو ضائع کر دیں اور یہ جو تصاویر وغیرہ جو اپنے گھروں پہ لگائی ہیں جانداروں کی اپنے رشتہ داروں کی خود اپنی اس کو اتار دیں اور اس کو ختم کر دیں اور جو گھر میں بھی اس طرح کی چیزیں جو تصاویر جو ختم کر دیں یہ نہ چلیں ہم کو ہمیں کیا کرنا ان چیزوں کو رکھ کر تو ماشاءاللہ کرنے والوں نے کیا اور ہمیں جو سب کی تو کالے نہیں آتی الحمدللہ مجھے تو یہ کہ یہ جواب اتنا عشق بھرا اور دلچسپ تھا اور ان جواب ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اس طرح امید سن جواب لے کر چلیں گے اور پھر ایک چلتا رہا پھر کلامی چلتے رہے اور کافی شروع میں عشق و محبت ماشاء ماشاءاللہ اس میں میرے ذہن میں جو بات تھی نا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے کہ واقعی ایک فقہی سوال کو امیر اللہ صلی اللہ دامت برکاتوں علیہ نے عجد و جل اس کا تو جواب جو عطا فرمایا سو عطا فرمایا مگر عشق کی جو بول عشق کے جو مدنی رنگ بکھیرے یقین مانی انہوں نے لطف کو دوبالا کر دیا الحمد رب العالمین اور اصلی بات وہی کہ وہ نا ایما جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے تو سب کی توجہ پھر اسی بات کی طرف دیوائی جو ایمان کی جان رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت آقا کے اہل بیت وصاف کی محبت اور یہ کاملین کی محبت کا جو حقیقی عنصر ہمارے قلوب میں ہونا چاہیے ان کی جو یاد ہونی چاہیے اور ان کی جو مبارک یادوں کو ہمیں اپنے علمی عملی قلبی ذہنی نفسیاتی مزاجوں میں لے کر آنا چاہیے اس پر جو مدنی پھول تھے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو یہ ہمارا پہلا موضوع تھا ماشاءاللہ ما بہت اس کی برکتیں الحمدللہ حاصل ہوئی ہیں اور ایک دوسرا موضوع ملاقات اہم. کا چلا دوسرا موضوع ملاقات اہم. کا چلا وہ بڑا طویل چلا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک عقیدت اور ایک محبت کیا, بات؟ کیا بات؟ کی جو بات تھی وہیل سنت کا جو ایک مزاج مبارک ہاں ایک سوال ایک ایسا کہ جس میں ڈائریکٹلی ایک سمجھے کہ اعجلاس تھا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوں دادو سامی کو دینے کے تو پھر حضر سے ملاقات ہو سکے گی ورنہ غریب سے ملاقات کیسے ہو سکے گی یہ ڈائریکٹلی ایک سمجھے کہ ایک ارگومنٹ ایک اعتراض ہے اور پھر اس کا بڑا مدبرانہ جواب اور ایک مدبرانہ جواب بھی تھا پھر حکیمانہ جواب بھی تھا تو یہ جو چیزیں تھیں اور اس میں جو ایک بیلنس میں نے دیکھا جو ایک بیلنس تھا نا کہ مطلب کہ غریب مرید اگر مثال پر شکوا کرتا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے پھر امیروں کو مطلب کہ بالکل ان کو آگے پیچھے کر دینا چاہیے یہ نہیں کیا یعنی کہ غریب کی غریبی کا بھی مان ہے تو امیر بھی پھینکنے کا نہیں ہے اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی طرف لانا ہے اس کو بھی نمازی بنانا ہے مساجد بنانی ہے مدارس بنانے ہے تو یہ جو بیلنس کے ساتھ جو آپ نے جواب دیا نا یہ, یہ ہر آدمی کا کام نہیں یہ سوال بہت کمپلیکیٹ تھا میں جانتا ہوں یہ تین چار لائنوں کا سوال تھا یہ آسان سوال نہیں تھا میرے جملے میں کہ غریبوں پر غریبی نوازی بھی فرمائی اور امیروں پر کرم نوازی بھی فرمائی آپ تو ہونا پہ نہ ٹھیک ہے تو یہ تو اگرچہ اگرچہ اس موضوع پر امیر علیہ سنت نے جو گفتگو فرمائی نہ وہ ایک جس غریب نے میسج کیا تھا تو اس غریب کو ہی بہت تسلی تشفی دی ہے اور لیکن وہ پھر یہ ذہن بنایا بلکہ ایگری کرایا کہ ہاں بھائی میں امیروں سے امیر سنت ہے تو جو اس کا جواب لیکن اب آج ہم ابھی مدی مذاکرے کے مدی میں ایک الگ سلسلہ ہے امیر سنت امل مطلب سنسود ہمارے ساتھ بظاہر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے میں میرا اندری چینل کے ذریعے تمام امیل سنت سے محبت کرنے والوں سے سوال یہ کہ کتروں سے ملاقات ذرا اس کو آپ غور کریں ایک وقت تھا امیر سنت کی ملاقاتیں دیکھنے والوں نے دیکھی ہیں آپ اکیلے ہوتے تھے اور ہجوم ہوتا تھا آپ کے اوپر ہجوم ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ وہ ایک تعداد بڑھنا پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر عمر صحت یہ ساری میٹر کرتی تھی پھر ایک اعلان ہوا کہ جو جو تین دن کے مدنی قافلوں میں سفر کر ان کی ملاقاتیں دنیا بھر سے دعوت تھی کہ ملاقات اب یقین مانے مدنی قافلے اللہ تعالی دعوت اسلامی کو سلامت رکھے آمیر آمیر تو ماشاءاللہ ہمارے اس وقت سالانہ اگر یہ ایوریج بھی نکالی جائے تو لاکھوں اسلامی بھائی لاکھوں اسلامی بھائی پورے بارہ ماہ مدنی قافلوں کے مسافر بن سالان ہزاروں ہزاروں مدنی قافلے یہ سفر کرتے ہیں جس میں بارہ ماہ ایک ماہ تو یہ بارہ دن تین دن کے سارے مدنی قافلے اس میں شامل ہوتے ہیں تو اب وہ پھر بھی ملاقات تو پھر ایک لمبی چوڑی ویسے بھی رات پر نکل جاتی تھی تو اب بھی ماشاءاللہ اللہ مختلف انداز پر کہ چلو اس کو بھی لے لو اس کو بھی لے لو اس کو بھی لے لو, بھی لے لو تو ایک وقت ہوتا ہے تو ظاہر کہ دل کس کا نہیں کرتا ہوگا کہ پیر صاحب سے ملاقات ہو افیز صاحب کی دس ہو تو دل ہونا لیکن ہمارے سامنے صورت حال سامنے ہے کہ ایک تو تعداد بہت زیادہ اوپر سے پھر صحت جس کا اظہار چند مرتبہ امیر سنت مدنی چینل پر بھی فرما چکے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امیر سونت کی صحت اور تندرستی کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ آپ کو بھی ہمت اور صبر بھی دے اور جو ملاقات نہیں کر پا رہے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے وہ دیکھ دیکھ کر ہوتا رہے اور پھر بعض اوقات یہ اس طرح کے موقع مل جاتے ہیں کہ جسے بارہ ماہ مدنی کافلوں میں سفر کیا یا بارہ دی... یا تیس ایک ماہ کے مدنی کافلوں میں سفر کیا اسی طرح بارہ مدنی کام کرنے والے وغیرہ تو یہ ترقی بنتی ہے اب یہ بھی کیا مطلب کہ ملاقات تو کرنی ہے اب سب سے نہیں کر سکتے تو اس میں مدنی کام کے بڑھانے کا ایک ذریعہ بن گیا نا کہ مدنی کام کر کے آ جائیں تو ترقی بن جاتی ہے تو جب بھی کسی سے ملاقات ہے دعود اسلامی کے لیے ہی نا ذاتی مفاد ہے ہی کا یہاں پر تو اللہ کرے کہ ہمیں اپنے پیر صاحب کے بارے میں اور گمان اچھا بنے اور کبھی بھی اپنے جامع شرائط پیر کے بارے میں بد گمانی کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے مطلب کوئی بھی کمزور بات پیر صاحب کے طرف منسوخ کیوں کریں ہم لوگ یار ہمارے پیر صاحب ہیں جن کے بھی جامع شرائط پیر ہیں میرے پیر صاحب امیر علیہ سنت ہیں آپ کے ہو سطح دیکھنے والوں کے کوئی اور پیر صاحب ہوں گے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کئی یہ مدی چینل دیکھا جاتا تھا جو بھی آپ کے جامع شرائط پیر ہیں نا آپ اپنے جامع شرائط پیر کے لیے جبکہ وہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پیر صاحب ہیں اب ان کے بارے میں بدگمانی مت لائیں ان کے بارے میں اعتراض مت لائیں فیس نہیں ملے گا فیص سے بندہ محروم ہو جائے گا میں اسی بات پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تنقیدی ذہن ہوتا ہے بات چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان اگر کوشش کرتا ہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے لیکن فیل نہیں کرتے کہ ایک چیز کا سائیڈ ایفیکٹ کتنا ہے تو یہ جو تنقیدی ذہن تو اپنے ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسا ڈھونڈا لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یار میں اگر تلاش کر بھی رہا ہوں یا میری جو گفتگو کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کون کا یہ میں بول دوں پیر کا عمل پیروی کے لیے تفتیش کے لیے نہیں اللہ پیر کے عمل کی تفتیش نہیں کی جاتی پیر کے عمل کی پیروی کی جاتی ماشاء اتنا سمجھ جائے تو ان شاء اللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور یہ امیر اللہ سنت نے ایک جملہ فرمایا کہ تنقید کا اگر ذہن ہوگا تو کہیں کے نہیں رہیں گے کہیں کے نہیں رہیں گے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائے فلاح دارے سے محروم ہو جائے گا اعتراض نہیں چاہیے اس کو فلاح کہاں سے ملے گی اس کو کامیابی کہاں سے ملے گی اجمین جن پر پرندہ اڑتا ہو نا وہ پر پر نکالے نہیں جاتے بندہ پیر ایک, ایک پر پیر کی محبت کا ہوتا ہے ایک پر پیر کے تقات کا ہوتا ہے جب یہ دو محبت اور روسنے تقات کے جو دو پر ہو نا تو یہ پر جتنے بڑھتے چلے جائیں گے نا اتنی آپ کی پرواز اونچی ہوتی چلی جائے گی اور یہ پر جتنا نکلتا چلا جائے گا نا اتنا نیچے آئے گا اور یہ پر جب نکل گئے نا تو یہ دھرام سے پھر زمین پر ہی آپ کو نظر آئے گا پرندہ مرید اپنے پیر کے محبت اور عقیدت کے پر, پر اڑتا ہے یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں منزل قدم قدم کھول چلائیں سوال چل رہا تھا مدنی ذاترہ میں تو وہ سوال یہ تھا کہ ایک دکاندار کاشتکار کو کوئی چیز ادار ریٹ پہ دیتا ہے پھر اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ جنس اپنی گندم ہے یا کپاس ہے وہ اس دکاندار کو ہی دے اس کی ریکوری میں سمجھنا ہے تو بابا جان یہ فرما رہے تھے کہ وہ اس میں وہ ایک سود کی شکل آ جاتی ہے تو برائے مہربانی مجھے اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے کہ یہ بات تو جائز ہے کہ ایک دکاندار کاشتکار کو کوئی چیز کتنے کی بیچتا ہے وہ طلیحدہ معاملہ ہے لیکن اب کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ اپنی جنس مجھے دے گندم یا کپاس تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما لیں اصل میں مطلق یہ نہیں کہتا کہ اسی صورت کے اندر جو ہے وہ سود کی صورت بنے گی بعض اس کی صورتیں جو ہوتی ہیں یہ مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں اس میں بعض صورتوں کے اندر اس طرح سودی صورتی صورتیں آتی ہیں لیکن یہاں پر جو بات عرض کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اس بات کو شرط کیا گیا ہے کہ میں بیچ ہی آپ کوئی شرط پہ رہا ہوں کہ آپ اس کے بدلے اپنی جو جنس ہوگی وہ یہاں پر لا کر بیچیں گے تو یہ تو اصول و ضابطہ ہے کہ جو فخرید و فروخت ہوتی ہے اس میں شرط کو جمع نہیں کیا جائے گا تو عقد و شرط کا جمع کرنا یہ منع کیا گیا ہے تو شرط لگا کے اس طریقے کی خرید و فروخت کرنا اس کی شرح اجازت نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ میلاد حال میں بھی ہمارے عشقان رسول جمع ہونا شروع ہو گئے ماشاء یہ بھی جذبے کی بات ہے نا جی جی دیکھیں اب. ابھی یہ ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھتے یہ ہی بیٹھے ہیں مدنی مذاکرے میں اور ابھی مدنی مذاکرہ ختم ہوا یہ اتر گئے خصوصی مندنی مذاکرے میں میں تو بس اپریشیٹ کروں گا آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ فیضان مدینہ میں آتے نا ان کا پہلی صف کا ایک شوق ہوتا ہے کہ پہلی سف یعنی رمضان مبارک میں میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ہمارا ایک ہلکا ہلکے بنتے ہیں نا تو ایک ہلکے والوں نے اپنی کارکردگی دی مفتی صاحب کہ ان کے سو فیصد پچاس اسلامی بھائی یہ پہلی صف یعنی کہ شوق گھنٹہ ڈیڑھ یعنی جو اٹھنے کا ٹائم مثال ایک بجے کہ اس ٹائم زہر کی نماز ڈھائی بجے ہوتی تھی تو ان کی ترکیب ہوتی تھی کہ ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے اٹھیں گے یعنی وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھیں گے تیار ہو کر پہلی میں بیٹھ جائیں گے یعنی ان کا ایسا پرفیکٹ معمول کہ ان کا ترکیب یہی ہوتی تھی کہ جب آئے ہیں یہاں پر تو آپ نہیں کیا کمائیں گے تو پہلی اور یہ دیکھیں ابھی کے سامنے پہنچتے ہیں اللہ کریم آپ سب کا یہ انداز بھی قبول فرمائے ماشاءاللہ اللہ دیں نام محمد نواز ہے میں پلٹہ سے بات کر رہا ہوں میں تلند تھا اب مسلمان ہو چکا ہوں انسان کو دیکھے. دیکھے اب مسلمان بھائی ہو چکا ہوں ابھی میرے کو نماز کے طریقے کہاں سے آئیں گے مجھے آپ کے قرآن شریف کے طریقے کہاں سے آئیں گے بارت میں آپ کے ملوی سے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے خوش آمدید مرحبا اور بہت, بہت بہت بہت بہت مبارک ہو آپ کو اللہ تعالیٰ اسلام و دین کے فیضان سے مالا مال کرے اس کے نور سے پر نور فرمائے اور علم دین سیکھنے کی ہمیں طلب بھی ہو اور ماشاءاللہ آپ کے لیے اسباب اور سہولتیں بھی ہو جائیں مفتی صاحب کچھ فرمائیں یہاں تو سب سے بہتر طریقۂ کار یہی ہے کہ وہیں ہمارے کسی ذمہ دار سے رابطہ کر لیں مدنی تربیت گاہ یا فیضان مدینہ جو ہے وہاں چلے جائیں اور دوسرا اسلام کی بنیادی باتیں یہ بکت المدینہ سے پورا ایک نصاب چھپا ہوا ہے امید ہے کہ آسان ہی اردو کے اندر ہے وہ تو اسے آپ لے لیں اس کو بھی مطالعہ کریں اسے بھی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہمارا مدنی مرکز فیضان مدینہ وہاں پر ہو اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے وہاں پہنچ جائیں اور نماز کورس وغیرہ اس کے اندر آپ داخلہ بھی لے لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو جلدی یہ چیزیں آ جائیں گی یا ہمارا باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں نماز فیضان نماز کورس جاری ہے تو جو بھی نماز سیکھنا چاہتے ہیں بلکہ سیکھنا چاہیے وہ یہاں آ جائے ان ان کو بھی کورس میں اللہ نے چاہ تو ان کو بھی حصہ نصیب ہوگا ماشاء اللہ ما اللہ مزید ہمیں علم دن سیکھنے کی توفقت میں ٹیراب علی خان سے احمد آج کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے رشتے یعنی کہ کاروبار کرتے ہیں یہ موٹر سائیکل جو ہے نا کوئی اگر میاض لیتا ہے نا تو اگر وہ قیمت یعنی دو مہینے یا میاض ہو یا تین مہینے تو وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں یعنی کہ اگر دو مہینے کر لیتے ہیں تو اگر کوئی گاہک کسٹمر کو تو وہ چالیس ہزار لے لیتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ پانچ مہینے کے میاض پر دو تو وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں کیا یہ چیز ہے اگر تو ابتدا میں ہی تے ہو جاتا ہے کہ مدت تے کر لی کہ پانچ مہینے کی مدت پہ آپ کو بیچ رہے ہیں اور اس پر جب آپ قیمت مقرر کر لیں گے کہ اتنی کی دوں گا تو تو حرج نہیں ہے لیکن اگر یوں کریں گے کہ دو مہینے کی مدت پر اتنے تین مہینے کی مدت پر اتنے چار مہینے کی اتنے اور پانچ مہینے کے اتنے تو درست نہیں ہوگا ابتدا قد کر لیں کہ کیا مدت ہے دو مہینے کی ہے سین مہینے کی ہے پانچ مہینے کی ہے اور قیمت مقرر کر لیں کہ اتنے میں آپ کو دیں گے تو تو یہ ٹھیک ہوگا جبکہ اور کوئی اس میں خلاف شرع شرط نہ لگائی ہو اس میں رہنمائی یہ بھی فرما دینا کہ ان کے پاس کنڈیشن ہے کہ اگر آپ دو مہینے کی ادھار پر لیتے ہیں تو یہ قیمت ہے تین مہینے کی ادھار پر لیتے ہیں تو یہ قیمت ہے تو اس طرح سے کچھ رہنمائی کے وہاں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ مقرر کر لیں کہ میں کس مدت پہ لے رہا ہوں اگر تو دو مہینے کی مدت پہ لے رہے ہیں تو پھر دو مہینے اب اتنی ہی قیمت ہوگی چاہے تین مہینے گزر جائیں پانچ مہینے گزر جائیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تین مہینے ہو گئے تو اتنی زیادہ آپ مجھے دیجیے یہ جائز نہیں بلکہ مدت بھی مقرر کرنا ہے قیمت بھی مقرر کرنا ہے وہ مدت اوپر ہو جاتی ہے تو پیسے اوپر نہیں ہوں گے جی ہاں جی آج فیضان بغداد فیضان جیلان مسجد بنانے کی ماشاء مدد ترغیب ملی ہے تو ایک اس ہمارے خدا المساج کے جو دار ہیں وہ آج مجلس کے اسلام روانگی ہے بغداد شریف تو ایک جذبہ دیکھیں کہ وہ ایک جگہ کا سودا کرتے ہوئے اس کو کچھ رقم دے کر جا رہے اور کہہ رہے کہ میں غوث پاک کے مزار پہ جا رہا ہوں وہاں جا کے دعا کروں گا تاکہ اس کی رقم بھی جمع ہو جائے اور ہم آتے ہی ہم اس کا سودا کریں اور اس مسجد کو قائم کریں تو یہ بہت اچھی ریت ہے اور ہمارے مدنی کے ناظرین بھی ان کو بھی اگر کچھ دعوت مل جائے تاکہ میں تو چاہ رہا تھا کہ آج گیارہ مسجدوں کے ہم ایڈریس لکھ کے ہم کو دے دیں کہ بھئی یہ شہر ہے ابھی میرے پاس چیک کرنا پڑے گا لیکن یہ کہ اگر اور بھی نیتیں آ جائیں بھلے گیارہ سو ہو جائیں ایک سو گیارہ ہو جائیں مسجد بنانا تو واقعی دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ سب کریم کی مہربانی ہے کہ یہ وہ عظیم تحریک ہے جو شاید اس وقت جتنی مسجد دعوت اسلامی اپنی تحریک کے طور پر بنا رہی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں آج اگر ہمیں بھیجے نا تو ہم کل لسٹ بنا کر امیر اللہ علیہسمد کو پیش کرنے کا رسول ہو سکتا ہے کہ مت مدنی چینل پر کہ جو اس بات کی تمنا رکھتے ہوں کہ یا چلو ہم مسجد بنا لیں اپنے گاؤں دیہات میں بنائیں ایڈریس بھیجیے ہمارے ہم پاس بنائے گا مسجد ہم مسجد بنائے آپ مسجد بنا لے الحمداہلام اس کو چلا بھی لے گی آباد بھی کر دے گی انشاءاللہ تعالی ہمارے فون نمبر ہمارے ایڈریس وغیرہ سب مدیچن کی سکرین پر ہیں آپ بھی آ جائیں میدان کے اندر فیضان بغداد مسجد فیضان جیلان مسجد فیضان غوفی اعظم مسجد یو مسجد انشاء اللہ اگروی کے مہینے میں پیاری پیاری نیت ہوں گی تو بہت خوب ہو جائے گا آب آب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے یا دیکھیے امیر سونے کی فائدہ اٹھایا نا مسجد بنانے کا یعنی جہاں وہ امیر لوگوں کے بارے میں آپ نے چند مدنی پول عطا فرمایا وہی ان سے پھر مسجد لینے کے حوالے سے بھی آپ نے مدنی پول بیان کرنے شروع کر دیے ماشاء اللہ جی کال چلائیے محمود علی بول رہا سے سوال ہے جناب جو لوگ پان کھاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی جی پان کھانے سے نماز تو اس میں فرق نہیں پڑے گا نماز تو ہو جائے گی جبکہ نماز جس طرح پڑنی چاہیے اس انداز میں ہے شرائط فرائض واجبات وغیرہ اس کے مکمل کیے ہیں نماز ہو جائے گی البتہ پان گٹکے کے جو نقصانات وغیرہ ہیں وہ امیر لسمت بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر چکے ہیں البتہ جو پتی والا اس طرح کا دیگر پان کھاتے جسے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر بدبو والے منہ کے ساتھ مسجد کا داخلہ ان کے لیے حرام ہو جائے گا تو وہ صحیح طور پر منہ صاف کر کے مسجد میں بھی آئے اور نماز پڑھیں جی یہی کہا جائے گا جی علی الحبیب صلی اللہ محمود جی کال چلائیے میں طارق سعید شامدہ سے بات کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں کفن سلائی کرتا ہوں کیا اس کی پیسے لینا ہڈیا لینا جائز ہے یا نہیں کفن سلائی کرتے ہی حرج نہیں ہے لے سکتے ہیں اس کی سلائی ماشاءاللہ جی ہاں جی امی. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اچھا ہاں آج وہ تین سال کا مدنی منہ رویا اس کا کام ہوا اور پھر ہو کام بھی ایسا ہوا کہ وہ رو رہا تھا اور پھر اس میں ساتھ میں امیر لسن کی تربیت کہ وہ روتے ہوئے کو کس طرح مسکرانے والا بنایا جائے تو یہ بھی الحمدللہ خصوصی ایک آج مدنی مذاکرے کی مدد چل رہا ہے نا آپ کا دار المدینہ کا نہیں وہ تربیت اولاد کا سلسلہ جی جی جی الحمدللہ رب الحمد للہ مدنی کو دکھانا چاہیے نا کیا بات کیا ہے وحتو... دا دار المدینہ کے دا دا تحت کورس شروع ہوا ہے تربیت اولاد پر تربیت اولاد کورس تو یہ جو ہمارے دار المدینہ کے جو مدی بنیا مدی بنیا کے جو سرپرست یعنی والدہ ہیں یہ ہے نا جی ان میں اسلام بہنے کروا رہی ہیں انہوں نے پورا ایک نصاب مرتب کیا باب المدینہ میں ہو رہا ہے زمزم نگر میں ہو رہا ہے اور جی گجرات میں ہو جی رہا ہے مرکز میں ہو رہا ہے تو یہاں یہ دکھانے جیسا مدنی کو ہے اسی طرح کی ترکیبیں شامل کی گئی ہیں جی یہ تو لیٹسٹ ان شاء اللہ شامل کر لیتے مفید ہوتا ہے کہ کس طرح مدنی منوں کو مدنی پھول دینے چاہیے ماشاء اللہ حبیب صلی اللہ دے میرا نام فرحان علی ہے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ منکر نکیر کو منکر نکیر کیوں کہتے ہیں منکر اور نکیر یعنی یہ انکار سے نکلی یہ چیزیں تو اصل میں ایسی چیز کو بولتے ہیں کہ جس کو پہچانا نہ جاتا ہو یعنی کوئی بھی منکر چیز ہوتی ہے تو ایک منکر کا مالا تو ناپسندیدہ ہوتا ہے اور ایک منکر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو پہچانا نہ جاتا جو معروف نہیں ہوتی پہچان پہچانے والی چیز نہیں ہوتی تو چونکہ یہ دونوں بھی ایک ایسی صورت پر ہوں گے کہ جس کو انسان عام طور پر پہ پہچانتا نہیں ہے یعنی ایسی صورتیں ہوں گی ان کی کے جو معروف نہیں ہوں گی تو اس لیے ان کو منکر نقیر کہا جاتا ہے جی دی, کال دیں مرحبا نگران شرح کا نگران شرح کا بدنی مہک سلسلہ مرحبا مرحبا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے الحمد للہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے الحمد للہ پاپا نے ہمیں آپ جیسا ہیرہ عطا فرمایا اطا کی شکل <سؤال> میں اللہ آپ کو برکت اطا فرمائے عجی صاحب کی بارگاہ میں الحمد للہ انیس سو بانوے سے ہوں وقت کچھ کام میں سستیاں ہیں دعا فرما تبارک بطالہ جو ہے مدنی کام میں سستی اطا فرمائے تو حجی صاحب اکثر اس میں بھی باپا کی زیرت کے لیے جایا کرتے تھے تو ہمیں بھی کہتے تھے لیکن مدنی قافلے کی ڈیٹ رکھی ہوتی تھی تو اسی لیے جو ہے رک جاتے تھے یار بابل مدینہ جائیں گے تو پاپا نے فرمایا کہ مدنی قافلے میں سفر فرما لیں مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ مرشید کی رضا ہے تو خدا کی قسم الحمدللہ للہ باپا کی رضا پانے کے لیے مدنی کام کرتے تھے مدنی قافلوں میں جب سفر کرتے تھے تو الحمدللہ للہ میرے پیر و مرشید خواب میں آ کر زیارت کراتے خواب میں آ کر اپنی زیارت بھی کرواتے تھے اگر خود پریشانی ہوتی تو اس کے جو ہے حل بھی ارشاد فرماتے تھے کیا بات ہے بھائی اس نے محبت اور پیار کی بات دیکھیے یہ بات آپ کی اس جہن سے بہت اچھی ہے امیر السنت اس تحریر کو لے کر چلے کہ دین کی خدمت ہو اور آپ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ مجھ سے وابستہ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں جو محبت کرتے ہیں دین کی خدمت کریں اور اس کے لیے آپ شب و روز آپ کے سامنے ہے کہ امیر سنت کا جو بھی ایک روٹین ہوتی ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں. گھنٹوں تک یہ اپنی مصروفیات ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور پھر تحریر وغیرہ یہ تو یہ ظاہر ان کو یہ خوشی ہوگی کہ میرے اسلامی بھائی اور مطلب سے وابستہ ہیں یہ مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں بارہ مدنی کاموں کی دھومے مچا رہے ہیں اور بے نمازی کو نمازی بنا رہے ہیں تو یہ یہ تحریک ہے نا تحریک تنظیم ہے مومنٹ ہے یہ اس چیز کی ہے نمازی بنانا نیک بنانا ہو خود اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانا یہ امید ہے کی بڑی پرانی مدنی سوچ آپ دیتے رہے کہ مدنی کام کو ہیں آپ یہاں تک آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ مدنی کام کرتے مجھے اتنا زیادہ محبوب ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے اور مطلب یہ کہ ایک نیک آدمی کی رضا کو سامنے رکھنا ڈیفینے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں ہم ان کی رضا والے کام کریں گے جو کہ وہ کام ہیں ہی اللہ کی رضا والے تو انشاءاللہ ان کی اس رضا والے کام کرنے سے ہمیں اللہ کی رضا ملے گی اور اللہ کی رضا کے صدقے کے ہمیں جنت ملے گی تو یہ ایک پورا سیک بنتی ہے تاکہ کسی کو بس بھی نہ آئے تو میں نے اس پہ تھوڑی سی آپ کو دے دی اللہ تعالیٰ آپ کی محبت مرشید میں اور برکت عطا فرمائے اور آپ کے اس نے بہتر مجھے بہتر ماشاء اللہ مرابلہ حضور امیر اللہ دامد برخاتون عالیہ کہ اس انداز پر جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ مرشید کریم دامد برا خاتون نے اپنے فیضان کو مدنی کام میں چھپا رکھا ہے اور اسلام جب آپ گفتگو رہے تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا میں نے کہ آپ کی خدمت میں پیش کرو میلا دالا سن تو جی دال نا. چلو رہے وہ کہتا ہے کہ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہم خود نہ تھے کبھی راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کہ ان کی برکت سے الحمدللہ کل ہم خود نیکی کی طرف نہ آتے تھے اور انہوں نے ایسا جذبہ دیا کہ نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے آپ اللہ کرے ہم سب بن جائیں گے ماشاء اللہ جلد کر رہے ہیں ما شاء اللہ آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برقرہ مدنی مذاکرے کی مدنی اسلام مرحبا مرحبا مرحبا تو ابھی نگرانی شورہ نے وہ امیر اہل سنت کے مدنی البم کے حوالے سے ترغیب دلائی اور پھر جو ہے وہ نگرانی شعرا نے دوسرے البم کو ختم کرنے کے حوالے سے فرمایا تو میری ایک ہی پرانی تصویر پڑی ہوئی تھی مدنی ماحول سے پہلے کی تو ابھی ہاتھوں ہاتھ میں نے دراز سے نکالی اور اس کو ضائع کر کے ڈسٹ پین میں ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیر مرشید کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے نگران شورہ کو اور رکین کو مفتیان کرام کو ہماری دعوت اسلامی کو دن پچیسویں اللہ تبارک و تعالی تمام شعرا کا اور آل اطار کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے آمین. بہت بشکریہ. بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عمل کو قبول بھی فرمائے اور اس کے صدقے جنت عطا فرما دے بلا حساب جنت دے دے مدنی ماحول سے پہلے کی وہ گناہوں بھری اور غیر شریف معاملہ سے بھری جو زندگی تھی جب وہ زندگی پسند نہیں تو اس کی یادوں کو پسند کر کے کیا کریں گے اس وقت کی تصویروں کو رکھ کر کیا کریں گے جس تصویر کو دیکھ کر ہمیں لگے گا میں اتنا اللہ کا نافرمان تھا تو ایسی چیزیں کیا کریں گے اور ویسے یہ چیز ختم کرنا ہی اللہ کی فرما برداری میں جب وہ جو جس طرح بیان کیا گئے ہے تو ماشاءاللہ آپ کا یہ عمل قابل تقلید ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کال کو سن کر اور اسلامی بھائیوں کو بھی ہمت آ جائے اور وہ بھی کچھ کری دیں ہمت وردہ مدد خدا ماشاءاللہ اللہ کال چلائیے مفتی صاحب کی باتیں مرض کرنی تھی کہ جو گھر میں بیٹھ کے مدنی مذاکرہ سوسی مذاکرہ سنتے ہیں اور جو فضان میں موجود ہیں اسلامی بھائی کیا ان دونوں میں سواب برابر ہے یہ کمی پیشی ہوتی ہے جو دعا منگواتے ہیں لائی دعا ہم دعا میں یامین کہ رہے ہوتے ہیں ہماری وہی جو ہوتی ہے آ, میں یہ تو ہم کوئی تعین نہیں کر سکتے کہ ثواب برابر یا زیادہ البتہ چونکہ یہاں کافی ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پلس ہوتی ہیں مثلا مسجد میں آ کر بیٹھنا سفر کر کے آنا یہ تمام اگر نیتیں مزید ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا ثواب زیادہ ہے پھر مشکل ہوتا ہے یہاں پر آ کے ایک بھاری پڑتا ہے تو افضل عمل بھی وہی ہوتا ہے کہ جو بھاری ہو لیکن برحال ہم اس پہ فیصلہ یوں نہیں کر سکتے کہ اپنی طرف سے کوئی اندازہ اور قیاس کے طور پہ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ زیادہ یہی ہے زیادہ لیکن برحال جو سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ چونکہ یہاں پر کافی ساری چیزیں پلس ہوتی ہیں تو یہاں آنا یہی بہتر ہے کہ اگر کسی کے لیے ممکن ہے تو وہ یہاں آ کر ہی سنیں مسجد احتکاف پھر اس کے بعد سفر پھر براہ راست زیارت صحبت وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی اور جہاں تک دعا, دعا کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے لیکن مسجد وہ مقام ہے کہ جہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے لیکن اگر کوئی گھر میں بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تو قبول فرماتا ہے جی, تعلق میرا نام محمد زاہد میرا میرا نگرانے شروع کی خدمت میں سوال یہ ہے یہاں پہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بغ سگریٹ پیتے ہیں اور آگے پھر جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا اسی حالت نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں نماز تو ہو گئی ان کی لیکن برالی انہوں نے کیا غلط گریز کریں بالخصوص مسجد کے اندر آئیں تو توبہ بھی کرنا ہوگی اور آئندہ اس طرح نہ پڑیں کہ اس سے بالخصوص فرشتوں کو بڑی ازیت ہوتی ہے کہ بندہ جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے منہ سے اپنے منہ کو لگا دیتے ہیں تو جو چیز انسان کو ازیت دیتی ہے تکلیف دیتی ہے وہ فرشتوں کو بھی عذیت دیتی ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے جی ہاں جی امیر آج عابد باپو نے کہ آپ کے پاس ہے نہیں پھر کیا ہوا تو ہوا؟ ہر اتنی آسانی سے سمجھا بھی نہیں ہوگا امین اللہ سنت دامت برکھا علیہ کے مبارک مزاج اور ان کی سادگی پر قربان چاہیے اللہ اللہ قربان جائے اور اس وقت جو کیفیت تھی ماشاء اللہ, اللہ اللہ کیسے اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ میں جو اس وقت سے سن رہا ہوگا نا اس کو شاید سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا جب تک وہ دیکھ نہیں رہا ہوگا کہ دیکھا اور وہ دکھایا تو پھر اس کو شاید اس میں بھی کوئی شاید سمجھ میں آیا نہیں مزاج پاکی ان کیفیتوں نے نا الحمدللہ رب العالمین جانے کتوں کے دل محرک ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجے خوب خوب ماشاء اللہ اقد جیسی مفکرانہ مدبرانہ شخصیت ہے نا اور میں دیکھتا ہوں کہ انہی مزاج وفیات میں جو آپ کی سادگی کا انداز ہے نا یہ اپنی اللہ نے وہ پھر ایک فون نکال کے دکھایا کہ بھئی یہ ہے <laughs> <laughs> میں بولتا ہے <laughs> <laughs> یہ ایک بہت سادگی ہوتی ہے ماشاءاللہ اور ایک حقیقت پسند سادگی کے ساتھ ریئلٹی ہوتی ہے مطلب یہ ادھر سے بات ہوتی ہے ہماری نا اچھا میں میں تو بول لیتا ہوں ٹھیک ہے جواب میں یہ تو کچھ فرماتے نہیں ہے ان کے اشارے اتنے منفرد ہوتے ہیں کہ چلو اوکے ہو رہا ہے نہ ہو رہا ہے ہاں ہو رہا ہے تو یہ سب چل رہا ہوتا ہے مدنی مذاکری کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے آج میں کچھ مدنی مذاکرہ سن نہیں پایا سلا تو سلام میں میری حاضری ہوئی اور نگران سورا سے عرض ہے کہ اگر چھوٹی بچی کوئی بیمار ہو تو یہ یا سلاموں کا ورد پڑھتے ہیں تو کیا وہ با وضو پڑنا ضروری ہے کہ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جواب نئے فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں مدنی فیس میں یہ دے دیں گے مدنی اول اب دیکھنے کی نیت کر لیں قضا ہو سکتا ہے نا اب ریپیٹ میں دیکھ لیں یا ہمارے وہ آج اگر ویب ج... سائٹ پر ہوتا ہے یہ صرف دیکھ سکتے ہیں کل دوپہر دو بجے ان ٹرانسمیشن میں آتا ہے تو کچھ کر لے صورت یا سلاموں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ باب وزو پڑھیں گے تو اللہ نہ چاہتے اس کی اور برکتیں نصیب ہوں گی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں جی کالتے محمد ابیس ستاری سر سردار آباد سے فیضان مدینہ عالمی متنی مرکز باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوئے آج متنی مذاکرے کی مدنی مہک میں سوال ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح طریقت کے موضوع پر بہت ہی پیارے کلام چرا اور کلام شروع ہوا یعنی باتیں شروع ہوئی پر ہم کچھ سیکھنے کو ملا ارض یہ ہے کہ اگر ممکنہ صورت ہو تو ہر اسلامی مہینے کی 26 تاریخ کو بھلے صرف 26 منٹ کا طریقت کے موضوع پر بیان ہو جائے انشاء اللہ اسلامی بہنوں کو اور اسلامی بھائیوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا جیسے ہم لوگ بہت بظاہری طور پر دور ہیں سردار آباد ہو گیا اور دیگر شہر والے تو اگر یہ طریقت کے موضوع پر بیان شروع ہو جائے گا تو ان شاء اللہ سجد صحیح سچے پیر کی ہمیں پہچان بھی ہوگی اور مرید کیسا ہونا چاہیے اور اس کے متعلق بھی بہت زیادہ معلومات ملے گی اسی طرح اگر وس سے آتے ہیں تو یہ بھی ان ہمارے بہت سارے دور ہو جائیں گے مشورہ تو آپ کا مدینہ مدینہ ہے اور ہر ماہ کی چھبیس تاریخ کو ہونا تو چاہیے کچھ نہ کچھ اس میں انشاء اللہ تعالی برکت ہوگی کیونکہ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ پیر کی محبت یہ دنیا اور آخرت نے بڑی کام آنے والی ہے اور اسپیشلی ان دعوت اسلامی دس ٹاپک از ویری نیسری اور ظاہر ہے کہ تنظیم اور ایک طریقت کا سلسلہ ہم ان کے ساتھ ہی ساتھ ہیں تو واقعیتا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پھر انسان جیسے آج دو آئے نا ایک ایک اور بھی آئی میسج اور ایک اور بھی آیا کہ مطلب کہ میں رجوع کرنے والے تو یہ ہوتا ہے کہ کئیوں کے ذہن صاف ہو جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ میں نے نی... ہمارے اسلام میں سن رہے ہوں گے تو کوئی ایسی صورت ہو کہ ہر ماہ کی چھبیس تاریخ کو کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے اور پھر ہو بھی پھر یہ براہ راست اور پھر اس میں سوالات بھی طریقت کے ہی ہوں مرحبا. مرحبا. ہمارے آشقہ رسول پھر طریقت کے سوال کریں پھر سعد مفتی صاحبوں تو ہی جان پڑ جائے گی ورنہ پھر اکیلا تو ویسے ہی ہو جائے گا ماشاء اللہ مدنی چینل پر یہ سلسلہ ہونا تو بہت ہی منفرد صورت ہوگی ماشاء اللہ اجدل ضرور ہونا چاہیے کل بھی اس طرح کا سوال خصوصی مدنی مذاکرے سے قبل قبلا جانشین امیر احلیہ سنت موجود تھے تو کیا گیا تو ہم نے ہر کچھ اسی طرح سے کیا تھا کہ یہ انشاءاللہ مدنی چینل پر تو یہ صورت ہوگی سو ہوگی مگر جو الحمدللہ ہمارے علاقوں میں حلقوں میں زیڑی حلقوں میں اسلامی بھائی مدنی کام کرنے والے ہیں وہ بھی بالخصوص اس بات کا اہتمام کریں کہ علاقائی سطح پر حلقہ سطح پر زیر حلقہ سطح پر جو اس دن ہماری ایکٹیویٹی ہو بارہ کاموں میں وہ بالخصوص بالخصوص وی اجتماع کی صورت میں یا اس طرح کی کیفیت میں ہو جب یہ سلسلہ آ جائے گا پھر تو مدینہ ہی مدینہ ہو جائے گا ایک ایک مشورہ ہوا تھا ہم نے سلسلے کا نام رکھا ہے لیکن اب اس کو کیسے کرنا ہے اس پر ہم غور کرے تھے اس کا نام ہم نے پیری مری رکھا تھا آت مشکل آت نام رکھ کے کیا گا؟ یہ معروف نام ہے عوام اللہ اللہ. اللہ اللہ صحیح فرمایا صحیح فرمایا تو پیری موری ہم نے ابھی گیارہویں اسی مہینے میں ہم نے کچھ کرنے کا ذہن بنایا تھا لیکن اب آپ کے سامنے تربیت اشتما جو جدول بنا ہوا آپ نے ہمارا یہ بیچارہ یہ اس نگران جی نے آپ کے سامنے جدول جدول جدول ماشاء اللہ پھر تربیت اشتما مدری مشور تو اب یہ کاب کادری کابینات ہے تو کابینات انتظار کر رہی ہے جامع المدینہ کا ماشاءاللہ تربیتی اجتماع ہونے جا رہا ہے تو پھر اس دوران پھر وہ ڈھاکہ میں جو تین سنتوں بڑا اجتماع ہے اس کے لیے یہاں سے نشریات کا بھی خود کو سلسلہ رہے محب گا انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں ہیں پھر آگے شورا کے مدی مشورے پورا ایک جدول بنا ہوا تو اس میں یہ سوچ رہے مگر میری نیت ہے میں خود ہی عرض کی تھی کہ جو بات چلی جائے ایسا کوئی ہونا یا تیری مریدی ہمارا مشورہ نام سے کوئی ہو اور اسلام بھائی اس معاملے میں سوال جواب آپ کہہ جو مرحبا ایک ابھی نظران شرح نے بتایا کہ دارال مدینہ میں ستر اور لیے جو ہے کورس شروع ہوگا اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کورس کب اور کراچی کے کن علاقوں میں ہوگا کیونکہ میں کرنگی میں رہتا ہوں میرا نام محمد خالد اختاری ہے تو میں اس کے میں پوچھنا ہوں کرنگی میں کا مقام ہے کوئی اس میں یہ ہے کہ یہ جو کورس ہو رہا ہے چونکہ دار المدینہ کے تحت ہو رہا ہے تو دار المدینہ میں پڑھنے والے مدنی منع اور مدنی مننیوں کی سرپرست اسلامی بہنوں کا یہ کورس اداراتی طور پر یعنی دار المدینہ کی سطح پر ہو رہا ہے مگر الحمدللہ رب العالمین تنظیمی طور پر اسلامی بہنوں کے کورسز ہوتے رہتے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ شاء حاجی اشار فرمائیں گے تو تربیتی اولاد کے کورسز بھی الحمدللہ ہمارے ہوتے ہیں اور اس کے تنظیمی طور پر جو مقامات <سؤاللہ> <بھی اسلامی> بہنیں <سؤاللہ> تو جیسے کورنگی سے کال آئیے نا تو جہاں ہماری ذمہ دار اسلامی بہنیں ان سے رابطہ کر لیں تو جہاں اس طرح کے کورسز ہو رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو رہنمائی کر دی جائے گی اللہ نے آگے پیچھے ہوگی نا تو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی اللہ, مدر مدر اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفی کا تحفظ کل انشاءاللہ اللہ پھر مدری مذاکرے کی مدری مہک کے ساتھ حاضر ہونے کی نیت کرتا ہوں صلی اللہ حمید صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.